اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اپن پونجی پائی کے ان کو پھیر دی گئی ہے بولے اے ہمارے باپ اب اور کیا چاہیں یہ ہے ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں یہ دن آبادشاہ کے سامنے کچھ نہ ہو